غب و ملت ابراہیم اور دیکھو جو کوئی بھی بچتا ہے اعراض کرتا ہے ہٹتا ہے ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی ملت سے یہاں سے ترغیب شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ کیوں اس لیے کہ وہ تمہارے حضرت ابراہیم علیہ السلط کے پیروکار ہیں جن کو تم بھی نبی مانتے یہودی تم بھی انہیں کہتے ہو وہ نبی ہیں عیسائیوں تم بھی کہتے ہو تو اب یہ ہستی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ انہوں نے کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ ان چار سفتوں والا کوئی کوئی ایک رسول علیہ سلاۃ والسلام بھیج اب جب بھیج دیا تو اسے تم کیوں نہیں مانتے دیکھو میں غب ام ملت ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے دین سے ہٹے گا رغبہ ان کسی چیز سے نفرت ہٹنا اور راغی فی کسی چیز میں انٹرسٹ لینا دلچسپی ہونا راغباغ کے بعد ان کا لفظ لائے ہیں وہ یرغب عام ملت ابراہیم اور جو کوئی ابراہیم علیہ السلط و السلام کی ملت سے ہٹے گا علامیہ نفسح بس وہ وہی ہے جو کوئی صفحہ نفسح اپنی جی کو بے وقوف بناتا ہے بے وقوف آدمی ہلکا کرتا ہے اپنے آپ کو بس وہی ہے جو بے وقوف ہے کہ ہٹتا ہے ان کی ملت سے ان کے مذہب سے ان کے دین سے ابراہیم علیہ السلام کے والا قدستفعینا حفید دنیا اور بلاشک کو شبہ چن لیا تھا ہم نے اس کو حو کی زمیر کی دھر لوٹی ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف والا کدست فائینہ حفید دنیا اور ہم نے انہیں چن لیا تھا دنیا میں دیکھیے نا پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کا تو اسکرہ یار ہے کہ جو کوئی ابراہیم کے دین سے ہٹتا ہے علیہ السلطلام کے وہ بے وقوف ہے والا قدستفین کیونکہ ہم نے انہیں چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو پھر دنیا دنیا میں وہ ان ہوں اور بلا شبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آخرات آخرت میں سالحین ہمارے بڑے نیک بندوں میں ہوں گے ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے یہ جو اللہ سے شاد فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں میں یعنی جن پہ ہم خاص انعام کریں گے ابراہیم علیہ السلام ان بندوں میں ہوں گے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کے بیٹے اسحاق ان کے پوتے پو پوتے یاکوب اور پڑ پوتے حستے یوسف علیہ السلام ان کی دعا سورہ یوسف میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تون نے اتنے انعام مہربانیاں کی اب آخری وقت آ گیا توفنی مسلمن اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے والنی بھی صالحین اور اللہ صالح لوگوں کے ساتھ حشر کر کے آمد وام بھی صالحین کا لفظ ہے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلامۃ السلام کے متعلق ایک یہ بات آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں جہاں کہیں ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کا اور موسا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا اکثر و بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کے ان دونوں کی تعریف کرتے ہیں اب یہاں پہ بھی بات تو چل رہی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد جب ان کا ذکر آیا ہے اللہ نے فورن ان کے لیے تعریف کی بات کی بلا قد استفاعی نہ ہو دنیا ہم نے دنیا میں اس آدمی کو چن لیا مستفیٰ چنا ہوا ان فلاً اور آخرت میں وہ بڑے صالح لوگوں میں سے مطلب یہ کہ جن پہ خاص انعامات ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ اللہۃسلام کو اللہ بلائیں گے دنیا میں پہلی مرتبہ جس نے غلاف بیت اللہ پہ ڈالا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے ان سے پہلے بیت اللہ پہ غلاف کوئی نہیں چڑھاتا تھا تو انہوں نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا قیامت میں کو اجر کیا دیا جائے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جبکہ برہنہ ہوگی اول کسا ابراہیم سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلات کو جنت سے منگا کر لباس دیں گے کیونکہ خدا کے گھر کی انہوں نے تعظیم کی نا اس لیے اس امت کے زوال کی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے پہ چلے جائیں خدا کے گھر کی یہ تعظیم نہیں کرتے کیسی چیخو پکار پڑی ہوتی ہے بیت اللہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے جیبیں کاٹ رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس خدا کے گھر کی تعظیم ہو رہی جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک رکھنا تو یہ اس گھر کی تعظیم میں جو فرق آیا ہے اس فرق کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑا فرق پڑ گیا ہے اپنی حد تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ خدا کے گھر کی تعظیم رہے